بالکل عین وسط میں یہ جو سلسلہ ہے دس صورتوں کا اس کے عین درمیان میں پانچویں سورت چھٹی سورت پانچویں سورت جو ہے یہ سورت الصف ہے اور چھٹی سورت سورج جمعہ ہے اور ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کے بابین نسبت زوجیت بہت نمایاں ہے مانوی اعتبار سے بہت نمایاں ہے لہذا تیسری بات جو ہے میں اس کے ذمن میں ارض کروں گا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں اس سے پہلے اس مجموعے میں سے سورج تغبل دوسرے حصے میں آ چکی ہے سورہ تحریم تیسرے حصے میں آ چکی ہے اور اب اس چوتھے حصے میں تین سورتیں تسلسل کے ساتھ آئیں گی سورج صف کا مطالعہ ہمیں کرنا ہے پھر سورج جمعہ کا مطالعہ کرنا ہے پھر سورت المنافقون کا مطالعہ کرنا ہے اور پھر جو آخری حصہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارض کیا تھا چھٹا حصہ جو ہے اس منتخب نصاب کا وہ کل کا کل سورت الحرید پر مشتمل ہے اب آئیے تیسری بات سورت الصف اور سورت الجمعہ کے مضامین میں جو نسبت زوجیت ہے اس کو سمجھیے اور خاص طور پر مانوی جو نسبت ایک نسبت تو بڑی ظاہر ہے نسبت زوجیت اسی کو کہتے ہیں کہ جو کسی مقصد کی تکمیل کرے دو چیزیں کہ جو ایک مقصد کی تکمیل میں ایک دوسرے کی معاون ان میں مشابہت بھی ہوگی اور کسی اعتبار سے فرق بھی ہوگا اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت السب شروع ہو رہی ہے سب بحال معافی السماوات و ما فی الارض سورت الجمع شروع ہوگی یو سب و اللہ معافر سماوات و گویا کہ زمان کا احاطہ ہو گیا فیل ماضی فیل مزارے دونوں جمع ہو گئے تو گویا کہ کل زمان جو ہے اس کا احاطہ ہو گیا ہے کہ تسبیح باری تعالی اس کائنات کی ہر شے ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے ہر آن کر رہی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی تکمیل ہو گئی زمان کی فیل ماضی اور فیل مزارے کے جمع ہونے سے لیکن اصل شے جو ہے اس میں وہ مانوی ہے اور اس کی حقیقت میں چاہتا ہوں اچھی طرح آپ سمجھ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ اور آپ کا جو عظیم کارنامہ ہے آپ کی حیات طیبہ کا اس کو سمجھنے کے لیے دو پہلو نہایت اہم ہیں ایک تو یہ کہ حضور کا اصل مقصد بیست کیا تھا حضور کس لیے بھیجے گئے اس انگریزی میں کہا جاتا ہے پرپز آف دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدی کا اصل مقصد کیا ہے اس صور مبارکہ کی جو مرکزی آیت ہے جس کی حیثیت کے اس صورت میں عمود کی ہے رسول الحق رحو الدین یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بیست کو معین کرنے والی آیت مبارکہ ہے اس پر گفتگو تفصیل سے ہوگی میری ایک مختصر سی جو کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست اس میں اس آیا مبارکہ پر ایک مفصل تحریر میری موجود ہے ہر اعتبار سے میں نے احاطہ کر کے اس کے اندر جتنے بھی امکانات ہو سکتے ہیں جو مختلف تفسیری احتمالات ہو سکتے ہیں ان سب کو جمع کر کے بات واضح کی ہے کہ اس کا مفہوم بالکل اپنی جگہ وہ ہے واضح ہے اللہ یہ کہ کوئی شخص جو ہے کو اپنے ذہن کی کجی کی وجہ سے انحراف کرنا چاہے ورنہ یہ کہ یہ قرآن مجید کی جو شان ہے کہ لا یاتی ہل من بین میں نے ہی اس باطل اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا نہ سامنے سے نہ, نہ پیچھے سے وہ بات جو ہے اس آیا مبارکہ میں بھی بتمام قبال موجود ہے تو مقصد بے محمدی معین ہوا ہے اس آیت مبارکہ سے اس مقصد کی تکمیل کے لیے اہل ایمان کو دعوت جہاد یا یوحل لذین امن حل ادلکم اللہ تجارت ان تنجی عذاب ان تو منون ابلّہ و ہی و اللہ ہے بے اموالم وانفس یہ گویا کے دعوت جہاد اور نہایت پر زور انداز میں یہ بھی کہ اگر تم یہ کرو گے تو کیا کیا اللہ تعالی کی طرف سے وعدے ہیں اور اگر اس سے پیچھ موڑ لو گے تو پھر کیا کیا وعیدیں ہیں ترغیب و ترہیب کے تمام اسلوب اس سورج مبارکہ میں جمع ہو گئے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ دین کے غلبے کی جد و اس کے لئے تو انسان ایسے مردان کار درکار ہیں کہ جو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جائے پھر اس جہاد کے ضمن میں بھی جو اس کی آخری چوٹی ہو سکتی ہے اور وہ ہے قتال اس, آ... اس سورہ مبارکہ میں وہ آیت بھی آ گئی کہ جان لو اچھی طرح سوچ سمجھ کر اس وادی میں قدم رکھو انہ یو ہب الزین یو فی فیصل ہی سفن کا نہ برسوس اللہ کو تو محبوب اپنے وہ بندے ہیں جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں اس طرح صفحے باندھ کر گویا کے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے یہ گویا کے مضمون ہے خلاصہ ہے سورت الصف کا لیکن یہ کہ اس جہادوں و قتال کے لیے انسان کیسے حاصل کیے جائیں کیسے فراہم کیے جائیں ظاہر بات ہے کہ انسانی قوت ہی ہے کہ جس کے نتیجے میں اور انسانی محنت ہی ہے جس کے نتیجے میں یہ انقلاب عظیم برپا ہو سکتا ہے ان لوگوں کو فراہم کرنا پھر ان کی تربیت یہ کس نہج سے ہو یہ در حقیقت مرکزی مضمون ہے کہ جو صورت الجمہ کا ہے اس کی جو آیت ہے مرکزی جو اس کے عمود کی حیثیت رکھتی ہے ہوولزی با صف المی رسولم منہم یاتلو الم آیات ہی ویوزکی ہم وی اللہ ذرا نوٹ کیجئے ہوول نزی ارس ال رسول یہ ہے وہ آیت کے جو رمود ہے صف کا ہوول لذیح با صفلین رسولم منہم یہ ہے الفاظ ہے اس آیت مبارکہ کے آغاز میں کہ جو عمود ہے صورت الجمان کا گویا کہ دونوں صورتوں میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دو پہلو ہے کہ جو زیر بحث ہے اس اعتبار سے یہ دونوں صورتیں مل کر اور خاص طور پر اس مجموعے کے بالکل وسط میں قلب میں آ کر در حقیقت نہایت اہمیت کی حامل صورتوں کی شکل انہوں نے اختیار کی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ پوری گہرائی کے ساتھ اس کے بفون کو سمجھنے کی کوشش کریں تبدیلی مضامین میں اب آخری مضمون جو ہے وہ سورت الصف کے مضامین کا تجزیہ ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو منتخب نصاب کتابی شکل میں شائشہ ہے الحمدللہ للہ کے میرا خیال یہ ہے کہ اب سے کم سے کم پندرہ برس قبل میں نے وہ تحریر لکھی تھی آج اسے پڑھ کر بہت اطمینان ہوا کہ بحمد اللہ اس کا حقہ بیان وہاں ہو چکا ہے میں اس وقت صرف اشارے کروں گا اس لیے کہ اس درس کے ذمن میں بھی یہ چیزیں ریکارڈ ہو جائیں ابھی جیسا کہ ارض کیا جا چکا ہے اس کا ایک عمود ہے یہ اصطلاحات ہو سکتا ہے کہ بعض اور کے جو نئے شامل ہو رہے ہوں ہمارے سلقۂ درس میں ان کے سامنے واضح نہ ہو عمود یا مرکزی مضمون ہر صورت کا بعض جگہوں پر تو وہ لفظ معین ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ اس صورۂ مبارکہ کا امود جو ہے اس کی آیت نمبر نو ہے ہو الزی ارسلہ رسول و دین الحق رحو الدین کل لی ہر سورت جو ہے اپنی جگہ پر مانوی اعتبار سے ایک بربوط عبارت ہے بلکہ سورت کا لفظ بنا ہے یہ سور کہتے ہیں عربی زبان میں فصیل کو پچھلے زمانے میں شہروں کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ہر شہر کے گردا گرد ایک فصیل ہوتی تھی اور پھر اس کے اندر جو ہے شہر کا نقشہ ہے بازار ہے اور جو بھی جگہیں ہیں مختلف اور رہنے کے علاقے ہیں تو گویا کہ ہر سورت جو ہے قرآن مجید کی وہ ایک شہر معنی ہے علم اور حکمت کا ایک شہر ہے اس کے گرد ایک فصیل ہے اور ہر سورت میں جو آیات ہیں وہ باہم مربوط ہیں بالکل ایسے کہ جیسے ایک ہار ہو ایک ڈوری ہوتی ہے جس میں موتی پروئے ہوئے ہیں تو کوئی مرکزی مضمون ہے کہ جس کی ڈوری میں پروئی ہوئی ہوتی ہے تمام آیات اور واقعہ یہ ہے کہ اگر ان آیات کا باہمی ربط انسان سمجھ لے اور پھر ان میں سے ہر آیت کا جو ربط ہے اس مرکزی مضمون کے ساتھ اگر انسان اس پر غور کرے تو بہت سے نئے مضامین جو ہے اور بہت سی حکمتیں جو ہے کلام الہی کی وہ منکشف ہوتی ہیں اور وہ سامنے آتی ہیں میں اس کی مثال دے کر رہا ہوں کہ ہر موتی اپنی جگہ پر نہایت حسین ہے نہایت قیمتی ہے نہایت آلہ ہے خوش منظر ہے لیکن جب آپ ایک ترتیب کے ساتھ انہیں کسی ڈوری میں پرو دیتے ہیں تو اس کا حسن دوبارہ ہوتا ہے وہ باہمی ربط اور توازن کے حوالے سے ان میں ایک نیا حسن جو ہے نمایاں ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے ہر آیت اپنی جگہ پر مانی اور حکمت کا ایک ہوتی ہے بہت قیمتی موتی ہے لیکن جب یہ پرو دی جاتی ہیں آیات ایک ڈوری میں ایک عمود ایک مرکزی مضمون کے ساتھ وابستہ کر دی جاتی ہیں تو ان کے اس باہمی ربط اور تعلق سے ان میں ایک حسن مانا جو ہے بالکل ایک نئی شان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے یہ مختلف صورتوں پر غور و فکر کرنے کے لئے بنیادی اصول ہے تو اس صور مبارکہ کا عمود آیت نمبر نو ہوزی ارس ال رسول بل خدا بدین الحق سے رحو الدین کلیہ ولا کرشکون کل آیات چودہ ہیں بقیہ تیرہ آیات میں سے چار چار آیات کے تین مجموعے ہیں اور ایک آخری آیت ہے اور وہ طویل بھی ہے پہلی چار آیات کا حجم آج میں نے دیکھا اپنے مشف میں پہلی چار آیات جتنی, آ... جتنی سطروں میں آئی ہیں اتنی ہی سطروں میں آخری ایک آیت آئی ہے اب ان کے مختلف حصوں میں جو ترتیب ہے اس کو سمجھ لیجئے جو عمود والی آیت ہے اس میں حضور کا مقصد بے معین کر دیا گیا غلبہ دین دین کو غالب کرنا تمام ادیان پر یا کل کے کل دین پر یہ ہے مقصد بیسط محمدی اللہ صاحب سلاط وسلام اس کے بعد کی چار آیات میں لہٰذور دار دعوت ہے جہاد کی اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا اگر آپ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں اللہ کے وعدے کیا ہیں ان کی تفصیل ہے نہیں کرتے ہیں تو ایک ہی جملے کے اندر اشارہ کر دیا گیا کہ اگر یہ نہیں کرتے تو جہنم کی آگ سے نجات پانے کی امید امیدیں موہوم ہیں اس لیے کہ یہ تو شرط لازم ہے اگر آپ چاہتے ہیں عزاب الہی سے عذاب علیم سے چھٹکارا پانا تو اس کے لیے لازم ہے ایمان اور جہاد ان چار آیات میں اس کی تفصیل آ گئی اب آئیے پہلی چار آیات جو اس سورہ مبارکہ کے لیے ایک اعتبار سے تمہید کی حیثیت رکھتی ہیں انہی میں وہ آیت بھی ہے لما تقولون مالا تفنون یہ گویا کے زجر اور توبیخ اور ڈانٹ اور ڈپٹ کا انداز ہے اگر تم دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں اور محض نماز روزہ اور صرف عبادات میں محب رہنا چاہتے ہو اور اسی حد تک تم نے دین کے تقاضوں کو سمجھا ہے تو جان لو کہ اس کائنات کا تو ذرہ ذرہ اللہ کی تصویر و تحمید میں مشغول ہے اللہ کو تمہاری تصویر و تحمید کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو کچھ اور درکار ہے تم سے یہ تفصیل سے بعد میں ہم پڑھیں گے اسی میں چوتھی آیت یہ آئی ہے کہ اللہ کو تم سے جو درکار ہے ان اللہ یحب النزین قاتلفی سبیل ہی صفن کان نہ ہوں مرسوس علامہ اقبال کے وہ دو اشار جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان چار آیات کا جو اصل مضمون ہے اس کی بہترین تعبیر کرتے ہیں مقام بندگی دیگر مقام آشتی دیگر ز نوری سجدمی خاہی ز خاکی بے شذا خاہی چنا خدرا نگہ داری کے بائیں بے نازیحا شہادت مر وجود خود ز خون دوستان خاہی میں <تصفيق> سمجھتا ہوں کہ ان چار آیات کا جو تمہیدی آیات ہیں سورہ مبارکہ کی اور آج انشاءاللہ ہم ان کا مطالعہ کریں گے تو اس کا بہترین تعبیر یہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی تصویر و تحمید میں لگے ہوئے ہیں بلکہ جب اللہ نے ان کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا تھا کہ اتنی فی الفلرد خلیفہ تو انہوں نے یہی عرض کیا تھا نہ ہم انصبے ہو بے ہم اور صرف فرشتوں پر کیا منحصر ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تصویر و تحبیر میں لگا ہوا ہے تو کوئی ایسی کمی تصویر و تحبید کی نہیں تھی کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ کو ایک اور مخلوق کی ضرورت ہوتی یہ جو خاکی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے تو اس سے کچھ اور مطلوب ہے ز نوری سجدہ می خاہی ز خاکی بے شزاں خاہی یہ جو نوری مخلوق ہے ملائکہ ان سے تو اللہ تصویر اور سجود اور رکوع اور جو بھی تصویر و تحوید ہے بس اسی کا تقاضا ہے بندگی ہے بندگی وہ کر رہے ہیں اور لیکن اس خاکی مخلوق سے کچھ اور درکار ہے کیا درکار ہے شہادت پر خود خود خون دوستاں کھائی اپنا خون دے کر اپنی جانیں دے کر ہماری گواہی دو ہماری صداقت دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی محمد کی صداقت کی گواہی دینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کی گواہی دینی ہے اللہ کے دین کی گواہی دینی ہے چاہے اس میں انسان کو اپنی جان دینی پڑے یہ ہے اصل میں وہ مقام کے جس کے لیے یہ جو انسان ہے خاکی مخلوق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس مقام کے لیے اسے پیدا کیا ہے دوسرے حصے میں جو پھر چار آیات پر مشتمل ہے سابقہ امت مسلمہ جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ ایک نشان عبرت کے طور پر موجود ہے اس کی تاریخ کا حوالہ دیا گیا ہے اور نہایت خوبصورت مقام ہے یہ سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ شروع ہوتی حضرت موسا سے اور پھر آخری رسول جو ان کی طرف بھیجے گئے وہ حضرت عیسیٰ ہیں ان دونوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل رہا ہے اس کا تسکرہ کر دیا گیا اور یہ پھر میں ارض کر رہا ہوں بطور نشان عبرت کے مسلمانوں دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو تم بھی اگر پہلوت ہی کرو گے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے اگر تم نے بھی اللہ تعالی کے دین کے انتقادوں کو پورا کرنے میں کوئی کمزوری کا مظاہرہ کیا تمہارے بھی قول و عمل میں تضاد ہوا جیسے کہ تداد رہا ہے بنی اسرائیل کا اور یہود کا تو پھر جو صدا اللہ نے ان کو دی تھی اس صدا کے لئے تم بھی تیار رہو یہ تو ضرور ہوا ہے کہ بہرحال چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے آخری نبی ہے حضور نے فرمایا انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم یہ امت تو ختم نہیں ہوگی لیکن اس امت کے اندر قومیں بدلتی رہیں گی جیسے کہ بالکل شروع میں فرما دیا گیا تھا آغاز ہی میں یہ سورہ محمد کی آیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا طلع یس تبدیل قومن غیرہ کو آج تمہیں یہ مقام حاصل ہو رہا ہے اور ظاہر بات ہے اس وقت مخاطب جو ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس وقت تک پہنچی تھی اور امت کی جو عظیم اکثریت تھی وہ صرف عربوں پر مشتمل تھی امیدین پر مشتمل تھی آج تمہیں جو فضیلت حاصل ہوئی ہے تم نے اگر،, اگر اس مشن کو پیٹھ دکھائی تمہیں ہم ہٹائیں گے کسی اور کو لے آئیں گے چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ چند سو سالوں کے بعد وہ صورتحال واقعت پیش آ گئی عربوں کو معذور کیا گیا ترکوں کے حوالے اس امت کی قیادت کر دی گئی بلکہ ترکوں سے پٹوایا گیا پہلے وہی جو تاتاری فتنہ ہے کروڑوں مسلمان قتل ہوئے ہیں اس فتنے کے اندر اور پھر انہی کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے اپنے دین کا جھنڈا تھما دیا اور اب بھی جیسا کہ بارہا میں از کر چکا ہوں کوئی عجب نہیں ہے کہ اس وقت پھر ایک مرحلہ جو ہے اس امت کی تاریخ میں بڑا ہی ایک نازک موڑ ہے جس تک کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ موجودہ جتنی مسلمان قومیں اس وقت ہیں دنیا میں ایک امت مسلمہ کا تو وجود ہے ہی نہیں وہ تو صرف ایک نظری سی حقیقت ہے پھر تو ایک امت آج دنیا میں نہیں ہے علامہ اقبال نے یہ بڑی پیاری بات اپنے لیکچرز میں کہی تھی حالانکہ وحدت ملی کے بہت بڑے علمبردار بہت بڑے حدی خان علامہ اقبال ہے لیکن یہ کہ جو عملی صورت ہے اس کو انہوں نے تسلیم کیا ہے اپنے خطبات میں کہ ایک امت مسلمہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے جو بھی اس وقت ولواق پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ متعدد مسلمان اقوام ہے آج ہم گنتی کرتے ہیں پچاس مسلمان ملک ہیں یا پچپن مسلمان ملک ہیں اور یہ جو ابھی ترکستان کی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں تو ان سے تعداد بڑھتی جا رہی ہے بعض سادہ لو مسلمان اسی سے خوش ہوتے ہیں کہ پہلے اتنے مسلمان ملک تھے اب اتنے مسلمان ملک ہو گئے لیکن یہ کہ امت مسلمان نہیں ہے یہ مسلمان اقوام ہیں مسلمان ممالک ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ ان تمام مسلمان امتوں اور یا مسلمان قوموں کو رد کر کے ریجیکٹ کر کے کسی بالکل نئی قوم کے ہاتھ میں اپنے دین کا یہ جھنڈا تھما دے یہ عین ممکن ہے آیا فتنہ تاطار کے افسانے سے پاسماں مل گئے کعبے کو سلم کھانے سے ہو سکتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دوہرائے بہرحال دوسرے حصے میں یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے تین ادوار کا تذکرہ ہے پہلا دور حضرت ابو صایہ السلام کا ان کے ساتھ ان کا کیا کرتے رہا پھر آخری جب رسول آئے ان کے طرف رسول بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام ان کے ساتھ کیا معاملہ رہا اور اب ان کا کیا معاملہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یورف اونور اللہ بفاہم و اللہ بطمب نور ہی ولا کرلکا فرون تو یہ ہے در حقیقت یوں سمجھیے کہ چار چار آیتوں کے تین مجموعے درمیان میں وہ جو عمود ہے مرکزی مضمون کی حامل آیت حولزی عرص ال رسول بل خدا الحق الز رح الدین کل اس کے بعد جو آخری آیت ہے جو میں نے ارض کیا تھا کہ آیت تو وہ ایک ہے لیکن حجم میں وہ پہلی چار آیات کے بالکل برابر ہیں اس آیت میں بڑی عظیم آیات میں سے قرآن حکیم کی ایک مضمون تو یہ آیا کہ اگر کوئی شخص یا کچھ لوگ یا کوئی قوم یا کوئی گروہ یا کوئی کوئی جماعت اس کام کے لیے قبر کس لیتی ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ان صلاتی کی و نسو کی و ماہیا یا و مماتی اللہ رب العالمین تو اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام کیا ہے اللہ انہیں اپنے مددگار قرار دیتا ہے اب اس سے زیادہ کوئی اور بلند تر مرتبہ اور مقام کا انسان تصور نہیں کر سکتا خالد اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو اپنا مددگار قرار دیتا یا یو النظین احمن کنو انصار اللہ اگر تم اس, اس فرض منصبی کو ادا کرنے کے لئے قبر کس لیتے ہو تو گویا کہ تم ہمارے مددگار ہو میں سمجھتا ہوں کہ قدر افزائی اس سے بڑھ کر ممکن نہیں ہے کہ خالق ہم میں سے کچھ لوگوں کو اپنا مددگار قرار دے انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنا مددگار قرار دے روحانی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ کچھ اور مراٹھی میں عالیہ کا ذہنوں میں نقشہ موجود ہو لیکن ادنو قرآن میرے نزدیک اس سے اونچا اور کوئی مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مددگار قرار پائیں اس کے بندے اور دوسری جو اہم ترین بات اس آیت مبارکہ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ جہاد اور قتال فی سبیر اللہ اور اقامت دین کی جدوجہد اس کے لیے کوئی اجتماعیت درکار ہے اس اجتماعیت کی نوعیت کیا ہوگی یہ کیسے وجود میں آئے گی ایک دائی اور اس دائی کی دعوت پر لبے کہنے والے اس کے عوان و انسار کما کالا سب نمریم الحواری من انصاری الا اللہ یہ بڑی عجیب ہے یہ کیفیت یہاں پر کہ نصرت کی دو نسبتیں معین کی گئیں انصار اللہ اصل تو نصرت اللہ کی ہے دین اللہ کا ہے اس کے لیے جد و جہد اس کے لئے محنت اس کے لیے اشار اس کے لئے قربانی اللہ تعالیٰ اسے اپنی نصرت سے تعبیر کر رہے ہیں لیکن یہ اللہ کی نصرت ہوگی عملن کس شکل میں من انصاری کوئی دا جو ہے یہ لز نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں ایک مقام پر آیا ہے کہ جنوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حکیم سنا ہے یا اور یہ واقعہ نخلا میں پیش آیا تھا جبکہ تائف سے واپس آپ تشریف لا رہے تھے تو وادی نخلہ نخلا میں قیام تھا فجر کے وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ امام تھے ایک امام اور ایک مختدی زید ابن خارسہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کے ساتھ تھے لہذا حضور امامت فرما رہے ہیں زید ابن حادثہ جو ہے وہ آپ کے مختدی ہیں جو فجر کی نماز میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے تو جنوں کی ایک جماعت کا گزر وہاں سے ہوا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے خود کہ ان کا روخ خدر کر دیا تھا کہ وہ وہاں جائیں اور آپ سے وہ اللہ کا کلام سنیں اس کے بعد انہوں نے جاتے ہی جو کہا ہے اپنی قوم کو جو دعوت پیش کی ہے اور جو تبلیغ کی ہے یا قومنا اجیب دائی اللہ اے ہماری قوم اے لوگو اس اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار پر لبید کہو قبول کرو ایمان لاؤ اس پر تو در حقیقت دائی اللہ وہ اللہ کے رسول ہوتے تھے اور اب ظاہر بات ہے کہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو ابتی ہوں گے اب وہ رسول اور نبی نہیں ہوں گے لیکن کوئی دائی اور اس کی دعوت کو قبول کرنے والے جو اس کے بھی مددگار ہیں لیکن حقیقت اللہ تعالی کے دین کی نصرت کے لیے قبر مستہ ہو جائیں یہ ہے در حقیقت کے جو حید ترکیبی بنتی ہے کسی ایسی اجتماعیت کی کہ جو اس مقصد عظیم کو پورا کرنے کے لئے وجود میں آئے جس کے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےشت ہوئی اور جس کے لئے جہاد اور قتال کی پرزور دعوت پر یہ صورت الصف مشتمل ہے بارک اللہ علی وم فرقرن عظیم و نفاانی و یا کم بلآیات وسکی حکیم